الحمدللہ للہ عبین سلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اللہ اما بعد سنن نبی داود میں سیدہ عمہ بنت رقیقہ رضی اللہ تعالی علیہ کے روایت کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے تنے کا ایک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 دو لعنت والے کاموں سے بچو ایسے کام کہ جن کی وجہ سے لعنت کی جاتی ہے وہ کیا ہیں کہ راستے میں یا لوگوں کے سائی دار جگہ میں پیشاب کرنا راہ گزر ہے راستہ راستے میں پیشاب کرنا یا سایہ دار جگہ جہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں لوگوں نے اپنے بیٹھنے کے لیے سایہ کیا ہوا ہے چاہے درخت ہو یا کچھ بھی وہاں پہ پیشاب کرنے سے منع کیا اسی طرح ایک اور روایت ہے سنن نبی داود کی ہی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کاموں سے منع کیا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 اس سے نکالتے اور استعمال کیا کرتے تھے اس کے قریب بھی خدائے حاجت کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اسی طرح عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ کی حدیث سن نبی دابود میں ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا غسل خانے میں پیشاب کرنے سے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 غسل خانے کے ساتھ اگر یہ شامل ہو جائے گا تو پھر غسل خانہ بھی اسی بیماری کا شکار ہو جائے اس لیے اس کو جدا جدا رکھیں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے منع کیا اللہ تعالی سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے جمع علی